جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب قبلہ حضرت صاحب اور حاضرین محفل جناب علی حضرت صاحب ایک بہن کا جو ہے سوال آیا ہے وہ بیرون ملک ہی ہیں ان کا شوہر بدقسمتی سے رائے ون گیا وہاں پر وہابیوں کے ساتھ شاید وہ رہا جب وہ واپس آیا تو اس کے عقائد میں کافی تبدیلی آ گئی اور جس کی وجہ سے جو ہے یعنی نیا بیوی کے تعلقات بھی نہیں رہے ازواری تعلقات بھی اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ جی اب ہمارا جو ہے نکاح نہیں ہے تو اس صورت میں اگر شوہر جو ہے یعنی اس کے عقائد بدل جائیں وہ دیوبندی یا وہادی ہو جائے اور بیوی جو ہے الحمد للہ سنی ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ نکاح جو ہے ختم ہو گیا اور دوسری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بندے کو جو ہے سمجھائے اور واپس جو ہے یعنی مطلب کے حق کی طرف اسے لے آئے تو اس صورت میں کیا تجدید نکاح کرنا ہوگا کیا اس میں حلالے کی ضرورت تو نہیں ہوگی براہ کرم اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے جزاک اللہ خیر جی منور بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بادہ کی بار یعنی اگر کوئی شخص ہو گیا تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ کیا اس کو دیوبندیوں کے عقائد کا پتہ ہے اور اگر اس کو دیوبندی عقائد کا پتہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سارے عقائد صحیح ہیں تو پھر تو نکاح قائم نہیں رہے گا نکاح ٹوٹ جائے گا اور اگر ویسے ہی اس نے یعنی خیال سے وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اچھے ہیں اماز پڑھتے ہیں تبلیغیں کرتے ہیں یہ اس کو اندر کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں ٹوٹے گا اس کو سمجھایا جائے گا کہ ان کے عقائد یہ ہیں ہاں جب وہ ان کے قائد سن کر کہے کہ یہ صحیح ہے تو پھر نکاح قائم نہیں رہے گا کسی گستاخ کا مرتد کا نکاح مسلمان عورت پھر قائم نہیں رہ سکتا اور جب وہ دوبارہ اگر کلمہ پڑتا ہے سیول لیدیبت ہے تو اس کو حلالے کی ضرورت عورت کو نہیں ہوگی وہ عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو سکے تو اس شخص کو ان کی کتابیں دکھانی چاہیے ان کے عقائد تبلیغیوں کے دکھانے چاہیے کہ تبلیغی اصل میں دوبندی ہیں اور دوبندیوں کے اقائد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو جو ہیں وہ ہیں اللہ جل مجد کریم کے بارے میں ان کے کیا عقائد ہیں اور رب کو محد اللہ جھوٹ پر قیدر بولنا اور جھوٹا کہتے ہیں پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں الجہد المکل مولو مود الحسن دیوبندی کی کتاب ہے یا کروزی مولو اسماعیل جولری کی کتاب ہے خطانہ شیبیا میں اس نے لکھا کہ یہ کوئی نیا مسئلہ تو نہیں ہے یہ تو بڑا پرانا مسئلہ ہے یقروزی میں اس نے لکھا کہ ہم تصویر نہیں کرتے کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتا اس لیے رب کے بارے میں ان کے یہ عائد ہیں اور تفریح بردا طرحان میں مولو حسین علی نے لکھا یہ بہت بڑا دیوبندی ہے مول غلام خاں پنڈی والا موری سرحراز برقرو اللہ کا مانے جو بند امام اہل سنت کو ٹھہرتا ہے اس کا استاد ہے پیر ہے رشید گنج گوہی کا وہ شگرد ہے اس نے لکھا ہے کہ اللہ کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ بندوں نے کیا کرنا ہوتا ہے جب بندے کر لیتے ہیں تو اس کو پتا چلتا ہے کہ بندے نے یہ کیا ہے تو جو اللہ کے بارے میں یہ عقائد رکھتے ہوں یہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں ان ملا سل نہبی یامن و سلو علیہ وسلم تسلیمہ اس کا معنی وہ کہتا ہے اللہ اور اللہ کے فرشتے آفرین آفرین کر رہے ہیں مومن تم بھی نبی کو واہ واہ کرو معذ اللہ تو جن لوگوں کے یہ عقائد ہوں گے تو ان کے نکاح کیسے قائم رہ سکتے ہیں علیہ سنت و جماعت کے لڑکیوں کے ساتھ ایسے لوگوں کو لڑکی دینا نکاح کرنا ناجائز ہے حرام ہے اگر کوئی ہو جائے بعد میں تو اس کو بتایا جائے اگر نہ مانے تو نکاح قائم نہیں رہے گا